مکمل اور مؤثر علاج اللہ تعالیٰ کی نعمت الحجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الحجامہ مقدس فرستوں کی تاکید الحجامہ سب سے بہترین جسمانی علاج الحجامہ بہترین روحانی علاج الحجامہ مؤثر نفسیاتی علاج الحجامہ منگل کے دن اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی جو لوگ منگل کو یوم کہہ کر اس میں حجامہ سے روکتے ہیں انہوں نے احادیث مبارکہ کا توجہ سے مطالعہ نہیں کیا منگل کا حجامہ بہترین ہے جب کہ منگل سترہ تاریخ کو آئے اہل دل اہل علم تو صدیوں سے سترہ تاریخ منگل کے حجامے کا انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں حجامہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک سنت ہے سنت کسے کہتے ہیں سنت کے چند معانی منائزہ فرمائیں آپ کا دل اشعش اش کر اٹھے گا نمبر ایک سنت وہ عادتیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں نمبر دو سنت محبوب کی محبوبہ آدائیں نمبر تین سنت فطرت کا عروج اور ترقی نمبر چار سنت کامیابی کے طریقے نمبر پانچ سنت محبت کے سلیقے بھائیوں اور بہنوں یہ لفاظی نہیں بلکہ ہر معنی کے پیچھے مضبوط دلائل ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی روحانی قلبی شفا عطا فرمائے